الحمد الله رّ العالمين والصالات والسلام على سجد لمبيائبة المشرين اما بعد فآعذ بالله من الش طان بسم الله الرحمن الرحيم وال والسلام عليك يا رسول الله وعلى عيك وحابك يا حبيب الله الصالات والسلام عليك يا ن بج الله وعلى عيك صحابك يا نور الله فرمان مستفاصل ال الله تععالى عليه به عليه جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتین عادل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ حصول ثواب اخرت رضا رب الانام جللہ جلالہ کے لیے اچھی اچھے نیتیں کر لیج تاکہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنا کار ہو سکے جامعہ المدینہ کے طلباء کرام ہو یا اور دیگر مدنی چینل کے اچھے اچھی اچھی سبھی کو کرنی چاہیے تاکہ ان کو اس طرح کے سلسلے دیکھنے مدنی چینل کا دیکھنا کار سواب ہو سکے اور ہمیں اس سواب کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اچھا اب ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں پہلے اچھی اچھی کچھ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں دو مثالیں تو آپ ذہن میں رکھ ہی لیجیے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سرسے میں شریک کروں گا نمبر دو علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھوں گا جتنا ہو سکے علم دین کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اب ہم آ ہیں اپنے سلسلے کی طرف ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اصل ہے فیضان مدانی مذاکرہ اور اس کا عنوان جو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس وہ اس صورت میں آ ہیں اسلام کی بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتیں لازمی بات ہے ہم نے اس میں ایک سلسلہ پہلے ہمارا ہو چکا ہے اور اس وقت دوسرے سلسلے کی صورت ہے اللہ تعالی کی ذات و صفات کے تعلق سے ہمارے اسلام کی کیا بنیادی باتیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا اور آپ نے جو سلسلہ دیکھا تھا اس میں کچھ آپ کو خلاصتاً بھی میں اس کی یاد دہانی کرا دوں کلازی بات ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کی تو اسلام کی بنیادی باتوں کا تعلق صرف بوڑھے میاں سے تو نہیں ہے بوڑھے میاں کو تو پتہ ہی ہونی چاہیے نوجوان کو جوان کو لڑکپن کو بلکہ بچپن سے اس کا تعلق ہے بچے کی زبان کھلے تو اس کو اللہ اللہ کہنا سکھایا جائے کس طرح سکھایا جائے آئیے آپ کو ایک بڑا پیارا میٹھا سا امیر آل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے لا محمد <تصفيق> رسول الله صلى الله صلى صلى الله عليه وآله وآله وصلى مینا ملزبہ باد اجمیر مر خبا یا مستفا بر جزا چلو جزا چار <تصفيق> <تصفيق> اسلامی زندگی شروع ہو گئی بلکہ ان کی اسلامی تربیت شروع ہو گئی کھانا کیسے پینا کیسے سونا کیسے رونا کیسے مثال تو آپ نے ساری باتیں ان کو سمجھانی ہے کہ وہ ایسے بھی نہ روئیں کہ بس وہ رونے میں ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کر دیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے مدیمو سمل گئے تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور ان کی تربیت ہونی چاہیے دیکھیے ان کی ایک تربیت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں دادا ابو تربیت کریں دادی امی تربیت کریں نانا تربیت کریں نانی امی تربیت کریں خالہ تربیت کریں ان کے چچا تربیت کریں ان کے رشتے دار تربیت کریں ان کے بھائی بہن تربیت کریں بالکل ان سب کو تربیت کرنی چاہیے اور پورا گھرانہ مل کر ایک مدری منی کی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے مگر ایک بات آپ بھی سمجھ لیجیے کے مدنی مننے وہ جو ہوتے ہیں ان کو جو باتیں بیان کی جاتی ہیں جو باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں مدنی مننوں کو ان میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھی جائے کہ وہ جس کا ذہن میں بہت بڑا خاکہ بیٹھا ہوتا ہے جنہیں وہ خود بزرگ سمجھتے ہیں ان کے گھر والے بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور اس کی میں مثال دے سکتا ہوں اور ڈھکی چھپی بات نہیں امیر کی رات کی یہ مثال ہے امیر علیہسنت کا کہا ہوا اس کی تو بات ہے گھروں کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یعنی اگر کوئی سامنے ابا ہو تو بچے بھی بول رہے تھے باپا نے یہ بولا تھا تو اس طرح کر کے ابا کے بھی کال پکڑے جا رہے ہوتے ہیں مثال میں نے سمجھائی کہ باپا نے یوں بولا یوں کرنا ہے ایسا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تو یہ باتیں بچوں کے ذہن میں ہوتی ہیں بزرگ کی حوالے سے اب وہی بزرگ اسلام کی بنیادی باتیں سکھا رہا ہوگا تو اس کا کتنا بڑا فائدہ مرتے دم تک آپ کے بچے کو حاصل ہوگا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے تو مدنی منہوں کو بھی دکھانے چاہیے تو کچھ سوالات ایسے تھے جیسے مدنی منوں کی طرف سے سوالات ہوئے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ ہے اس کا جواب چرخی کی مثال کے ساتھ دیا گیا بچوں کی ذہن کے مطابق ایک مثال دی گئی خالق کو معبود کا معنی بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس مدری پھول دیے گئے کہ یہ اتنا بہترین مدری پھول ہیں کہ بندہ گناہوں سے بھی اس کے ذریعے بچ سکتا ہے روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے فرشتوں کا روزی پہنچانا کیسا ہے اس میں حاکم کے حکم سے کسی کو اگر پھانسی دی جاتی ہے اس کی مثال دی گئی اور یہ بات سمجھائی گئی اور دیگر کچھ باتیں بیان کی گئی پھر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے جملے بول دیتے ہیں تو ایسے جملوں پر بڑی پیارے انداز سے تمبی کی گئی بچوں کو بھی یہ بات سمجھنے کو ہے بڑوں کو بھی سمجھنے کو ہے جو چیز آئی بول دی اسلام کے بارے میں بول دی نماز کے بارے میں بول دی دین کے بارے میں بول دی علما کے بارے میں بول دی اور اسی طرح دیگر باتوں پہ بول دی اذان کے بارے میں بول دی فلا چیزوں کے بارے میں بول دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول دی اس طرح کے جملے بالکل نہیں بولنے چاہیے ان کی کچھ مثالیں اس پر کچھ احکام جو بنتے تھے اس کو ہم نے آپ کو بیان کیا گیا آپ کو صرف سوال ایک ایک سوال ایک ایک علمان یا صرف جملے آپ کو نہیں بیان کیے گئے اب میرا جو سنت اس میں تربیت فرماتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کوئی تشہیری مدنی گلدستہ چل رہا ہو تو تشہری مدنی گلدستے میں صرف سوال نہیں ہو سوال کے ساتھ جواب بھی ہو بالخصوص جو شرعی سوال ہے اس کا جواب بھی دیا جائے معلومات کی کمی ہوتی ہے تو اس طرح یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ باتیں پوری طور پر بیان کی جائیں یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول ہے کہ امیر سنت کی طبیعت میں یہ حساسیت بھی ہے کہ اگر اس طرح کوئی مدنی گلدستہ چل جائے نا تو آپ کو اس پہ بھی تشویش ہوتی ہے کہ یہ جو سوال تو چل گیا اس کا جواب ہی نہیں ہوا لوگوں کو عوام کو اس کی معلومات کیسے ہوگی ذہن میں کیا کیا جواب پیدا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یعنی اس طرح کی صورت ہوتی ہے تو یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی شرعی سوالات تو اس کے ساتھ جواب بھی دیا جائے تاکہ اس کی معلومات مکمل طور پر جو ہے وہ عوام کو ہو سکے بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات بھی تھی پچھلے سلسلے کی دہرائی بھی تھی یو سمجھیے کہ آج کا ہم سبق لے کر بیٹھے ہیں ایک سلسلے میں ہم نے آپ کو ایک سبق دیا تھا کلاس ورک تھا اس کلاس ورک میں ہم نے ہوم ورک بھی دیا تھا جامع المدینہ کے طلبہ ہی کو نہیں دیا تھا جو بھی ہمارے ناظرین نے ہم نے سب کو ہوم دیا تھا دیکھیں کس نے کیا کیا, کیا نہیں کیا اور وہ کیا ہوم ورک تھا اس کی دہرائی تھوڑی دیر بعد کریں گے ہم اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہمارا پچھلے کلاس میں جو ہوا ہم نے اس کی دہرائی کر لی آئی ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں اور نئے سبق کے لیے آپ کو کاپی قلم رکھنے کی میں اجازت دیتا ہوں کے کاپی قلم رکھنا ہے, نہیں رکھے ٹھیک ہے جامعہ اور مدینہ والوں نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے مدری چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے آپ لکھیں لیکن یہ مدری پھول میں آپ کو پھر ڈرتے ہوئے بتا دوں آپ نے جو لکھا ہے ضروری نہیں کہ آپ صحیح لکھ رہے ہو یہاں پر آپ لکھ رہے تھے وہاں بچے نے آواز دی تھی اور یہ ہوا تھا بچوں کی امی نے کچھ کہا تھا اور آپ نے کچھ کا کچھ لکھ لیا اس لیے کہتے اجتماعی مدنی مذاکروں میں کریں کے ساتھ طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شرکت ہو اور پھر اس انداز سے آپ سیکھ سکیں آپ ضرور لکھیں لیکن ہمارے ہاں میلز چلتی ہیں اور میلز کے پھول ہوتے وہ آتے ہیں پھر ماہنامہ فیضان المدینہ کے اندر باقاعدہ احمر سنت کے مدنی مذاکروں کا ایک صفا ہوتا ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھ کر ا جاتی ہیں اس پر اعتماد کریں اپنا لکھنا اس پر اعتماد بالکل مت کیجیے بس ایک وہ مشق بنانے کے لیے اپ اس کو لکھیں شرعی مسائل اور پھر اسلام کی بنیادی باتیں بہت اہم چیزیں بہار الشریعہ کا پہلا حصہ تو آپ کو پیش نظر ہونا چاہیے اس کے مدنی بول اپ کے پاس لکھے ہوئے. وہ تو خود کتاب ہے اپ کے پاس وہ ہونی چاہیے لیکن لکھنے کی عادت ہونا کہ اپنی جگہ پر ہیں مگر لکھی ہوئی اپنی بات پر اعتماد کرنے کے معاملے میں دھوکا مت کھائیے کاپی قلم سنبھالیے آئیے اب ہم چل رہے ہیں ایک ان کی طرف ہمارے ہاں بے باقی کا بہت دور دورہ بڑی بڑی باتوں کو ہم مطلب بہت آسانی سے لے لیتے ہیں چٹکلے ہم سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں بھی ہم جرت کر دیتے اس کے تعلق سے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ بچنا چاہیے اپنی حفاظت کرنی چاہیے اس تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہم سناتے ہیں پہلے ہم مدنی گلدستہ آپ کو سنا رہے ہیں اعتراض اللہ تعالی کی ذات پر کرنے کے تعلق سے آئیے چلتے ہیں کسی کا یہ کہنا کیسا ہے کہ کاش میں خدا ہوتی تو ہر مرد سے ایک بچہ جنواتی تاکہ پتہ چلتا آپ لوگوں کو تو کسی کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے ماد, یہ جملہ بہت خراب ہے یہ قول بدترس بول ہے اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو دو کفر ہیں ایک مشہور کتاب شرح فقے اکبر میں کہ جس نے بطور اعتراض کہا اللہ فلا کو کیوں پیدا کر دیا یہ کہنا کفر ہے ایک تو یہ دو کفر یوں کیے نا ایک تو کاش کے میں خدا ہوتا تو یہ کہنا ہی کفر ہے ایک تو یہ کفر ہوا دوسرا یہ کہ میں ہر مرد سے بچہ جنواتی یہ عورت کہہ رہی ہے تو پتا چلتا ان کو اللہ تبارک بہت نے ایک قانون رکھ دیا قانون نے فطرت بن گیا کہ بچہ عورت جنے کی مرد نہیں جنے گا تو یہ قانون فطرت کے خلاف اس نے بات کی اور گویا اللہ پر اعتراض کیا کہ اس نے مرد کو یہ سبق کیوں نہیں کیا کہ وہ بھی بچے جنے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم عورتیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں تو اس طرح اس قول میں دو کفر ہیں معاذ اللہ واللہ اللہ تعالیٰ اعلم و رسول عالم, ورسول عالم تو یہاں پر ایک بات مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیے جاتے ہیں ایک میں بات آپ کو بیان کروں دیکھیے بھائی وہ جانور کئی قسم کے مثال کے طور پر گھوڑا بھی ہے گدا ہے بیل ہے خچر ہے بکری ہے سب گھاس کھا رہے کوئی گھاس کھانے کے بعد گوبر کر رہا ہے کوئی لید کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ مینگنی کر رہا ہے خاص سب گھاس رہے ہیں سارے جانور ہیں تو یہ وجہ بتائیے بھائی ایک کی طرح سے جو گوبر ہو رہا ہے ایک سے جو ہے وہ لید ہو رہی ہے اور ایک سے جو ہے وہ مینگنی ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے یعنی انسان اتنا آجز ہے کہ جانوروں سے نکلنے والی چیز کے فرق کی وجہ نہیں بیان کر سکتا وہ اللہ تعالی کے احکام پر اعتراض کیسے کر سکتا اللہ تعالیٰ کی تقسیم کاری اس کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے آپ یہ سمجھے ایک پتھر رہے ہم ڈالتے ہیں پانی کے اندر فوراً ڈوب جائے گا اور اتنی بڑی کشتی اتنی وزنی کشتی وہ ایسی ہے کہ وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے ڈوبتی نہیں ہے بلکہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ڈوبنے سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کتنی چیزیں اللہ تعالی نے دن بنایا رات بنایا اس کو بندہ سوچے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا ہے اس میں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ان میں دین کی کمی ہوتی ہے علماء کی صحبت کی کمی ہوتی ہے مطالعہ کی کمی ہوتی ہے اور اچھی صحبتیں دین داروں کی صحبتیں خوف خدا والی صحبتوں کی کمی کی وجہ سے یہ بے باقی ہوتی ہے دعوت سامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے بارہ مدنی کاموں کی عادت بنائیے مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنا لے تاکہ ہمیں ان میں دین بھی حاصل ہو ہماری طرف سے اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں ہو اچھی صحبتیں میسر ہوں اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک و ٹھیک ہے آپ جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ غیر مقیم ہیں آپ واپس آ جائیے اور اجتماعی طور پر جامعات المدینہ کے طلباء کے نام کے ساتھ شریک ہو جائے ٹھیک ہے آپ مثال کے طور پر یو کے جامعات المدینہ کے اندر ہیں آپ آپ کا مطلب برڈ uh, سے چھٹی دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے سفر کے بعد آپ جانا ہے اور وہاں پر ہے ٹھیک ہے آپ اپنے علاقوں میں اجتماعی طور پر آپ سب شریک ہو جائیں اگر آپ یہاں پر نہیں رک سکتے ورنہ تو آپ کا روکنا بہت آسان ہے کیا آپ کا تو ویسی اثر کا وقت ہو رہا تھا اجتماعی مدین مذاکرے کا اثر مغرب کے وقت کے اندر یہاں سے دیکھ کر ہفتے کو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد آپ کا جو چھٹّی ہے اس کے پہلے روانہ ہو گئے تو جیسی جیسی کیفیت ہے اور اسی طرح جو ہمارے سائیں بھائی کام کرتے ہیں مختلف ممالک کے اندر ہوتے ہیں کئی ہفتہ جو ہے وہ ویکینڈ ہوتا ہے اتوار تو مطلب تقریباً جگہوں پر ویکینڈ ہوتا ہے تو ہفتے کو آپ نے مدنی مذاکرہ کرنا ہے آپ آفس وغیرہ سے آ رہے ہیں اس کے بعد اپنے اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہو تاکہ یہ ذہن بنے اچھی صحبتیں میسر آئیں علم دین سیکھنے کو ملے توجہ کے ساتھ ملے اور ہم اس طرح کی بے باقیوں سے بچ سکیں اور اسی طرح کی بے باکی کی ایک اور کڑی بھی ہے آئیے آپ کو ایک اور بازاری گلدستہ دکھاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک جو بات ہوئی تو بتایا کہ جو لوگ ڈوز میں جلیں گے تو وہ چیز کے آتی ہو جائیں گے تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ بات کیا صحیح ہے جو قرآن سے اور حدیثوں سے جو ہم نے سمجھا آج تک وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب جو ہے نا کوئی سہ نہیں سکے گا اور وہ کافروں پر کبھی ہلکا نہیں پڑے گا اگر عادی ہونا ہی ہے کہ وہ اس کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عذاب ہے تو عذاب نہ رہا تو یہ اللہ تعالی کے عذاب کے معاملے میں اس طرح کی جرت بہت سخت جملہ کہا اور اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اللہ کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا کافروں پر کبھی ان سے سہا نہیں جائے گا پارہ پانچ سورت انیس آیت نمبر چھپن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نبی جلو بدل نہ ترجمہ کن مان جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے بارہ کہ عذاب جو وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکے گا ایک لمحے کے میں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے آسان سمجھتا ہے معاذ اللہ ثم اللہ یہ نہیں جسے بعد جاہد لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ہیں تو مسلمان نا جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا تو چلو گناہ کر لیتے ہوں. کہ بعد میں چلو جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ e, چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں گا تھوڑا بہت نہیں ہوں وہ ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے ایک نماز جو قدا کر دے ایک نماز جو ترک کر دے نا تو میرے حقہ فتح رضو میں فرمایا کہ ہزاروں سال کے عذاب کا حقدار ہے وہ تو اس لیے وہ آسان نہیں ہے خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑوے حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کر لوں گا تو وہ مسلمان نہیں ہے ابھی چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں تو اگر اس طرح کا کوئی نوز بلّہ وہ کہتا ہے تو وہ تو اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں کہ عذاب کو اس نے اللہ کے ہلکا جانا کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لوں گا مہاج اللہ اب وہ تھوڑا نہیں ہمیشہ کے لیے تھوڑا کہ اللہ سے آفیت کا سوال کرنا چاہیے جی کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی تو عذاب نہ دینا ناراضی نہ ہونا مجھے یہ کیا مطلب بات بھی بے وقوفی کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کر لوں تو پر اپنی حماقت پر مور لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا گیا کام سے نکاح بھی ٹوٹا سب کچھ گیا یہاں کی تکلیف آدمی برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ابھی جوانی یہ تو بعض تکلیفیں برداشت ہو جاتی ہیں آدمی سے لیکن جب جوانی ڈلتی ہے تو وہی تکلیف ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی پھر آخر وہ بیماریوں کے ساتھ بستر پر بھی جاتا ہی ہے نا اٹھ نہیں سکتا ہو اتنی کمزوری آتی ہے کھاتا ہے تو ہزم نہیں ہوتا الٹی کر دیتا ہے یہ سب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے ہمارا جب یہ برداشت نہیں ہو رہے تو وہ برداشت کیسے ہوگا اللہ کا حالانکہ دنیا کی بیماریوں میں تو یہ بشارتیں ہیں کہ بندے کے گنا معاف ہوتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں وہ بیماریاں جو ہیں وہ حقیقت میں تو یعنی یہ زحمت نہیں حقیقت میں باعث رحمت ہے یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حق میں یہ رحمت ہے بیماری گنا معاف کروانے والی جو چیز ہے وہ تو رحمت ہے جو درج بلند کروانے والی چیز ہے وہ نعمت ہے لیکن عذاب ان پر ہوگا جن سے اللہ ناراض ہوگا تو جن سے اللہ کی ناراضی جو یہ, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا تو اللہ کی ناراضی سے سبھی سب کو بچنا چاہیے اور کون مسلمان ہے جس کو جنت میں نہیں جانا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اس کا سوال ہی نہیں اگر کوئی انکار کرے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے میں تو میں جانا چاہتا ہوں معذ اللہ یہ تو پھر کفر ہو جائے گا نا کہ وہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ کی نعمت کو گھٹیا سمجھتا ہے مجھے نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے مجھے دوزخ چاہیے جسے کہ بعض من چلے وہ بےودہ قسم کے وہ ہنسی مذاق کرنے والے بولتے نا کہ وہ میاں تمہیں سگریٹ پینا ہوگا تو وہ ہمارے پاس دوزخ میں آنا پڑے گا آگ لینے کے لیے اس طرح کے چٹکلے بناتے ہیں بنانے والے محاذ اللہ تو یہ جنت دوزک کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ جنت یا دوزک کا مذاق اڑانا جو بھی مذاق اڑائے کسی بھی الفاظ میں تو یہ کفر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی پر اعتراض کرنا اس کے عذاب کو ہلکا جاننا اس کی نعمتوں کی توہین کرنا لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہے ہوتے اس طرح کے جملے بالکل نہیں بولنے چاہیے اچھا ایک بات یہ ہے Uh, کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہلکا جاننا عذاب کو ہلکا جاننا یا فلا چیز کو کرنا یہ کوئی مطلب آپ سمجھے وہ مذاق میں ماحول بنا کر جس طرح وہ سگریٹ والی ایک مثال ہمیں سنت نے دی مذاق میں چٹکلے سنا کر یعنی یہ ایک مذاق ہے جو شریعت کے دائرے سے ایسا بساوقات باہر ہو سکتا ہے کہ انسان اسلام سے ہی باہر ہو جائے اور دوسری طرف ایسی صورت ہوتی ہے کہ بندے کو بے صبری آتی ہے تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف کے وقت بے صبر ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی اس کے منہ سے بہت ساری چیزیں نہیں نکلنی چاہیے وہ نکال دیتا ہے اور اللہ تعالی کی بارے میں ایسی جملے بول دیتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا وہ بول دیتا ہے پھر لازمی بات ہے ایسی چیزیں بولنے والے کا معاملہ کتنا خراب ہو جاتا ہے کتنا بگڑ جاتا ہے اس کی آخرت کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے سوچنی چاہیے جاننی چاہیے اور اس کے لیے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی طرح آپ اس کی مثال یو سمجھیے کہ بے صبری کے وقتی بندے کفریات بن دیتے یعنی عجیب سی بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں خوشی ہے تو ہم چٹکلے سنا رہے ہیں اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہے کہ جس کا حکم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں تکلیف ہو گئی تو ہم ایسی بات بول رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے پر احکام لگ جاتے مسلمان خوشی میں اللہ رب العالمین کی حمد کرے تلاوت کرے ذکر کرے تسبیح کرے نعت پڑھے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اجتما ذکر و نہت کرے سنت و بھرا بیان کرے سنے کروائے سب کو شامل کرے اس طرح اپنی خوشی منائے خواہ عقیقہ ہو خا دت ہو خواہ دعوت ولیمہ ہو مسلمان کی خوشی کا یہ انداز ہونا چاہیے بے صبری ہوئی اور اسی طرح تکلیف ہو مثلاً انتقال ہو جائے بچہ کے مطلب پیدائشی طور پر ہی بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا اور اس طرح ہوا یا پیدا ہوا تو انتقال ہو گیا یا مثال کے طور پہ کوئی اور تکلیف آ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا روزی کے مسائل ہو گئے مثال جسے ہم روزی کے مسائل کہتے ہیں اس طرح کی سہولت ہو گئی کاروباری نقصان ہو گیا خسارہ ہو گیا تو انسان اس وقت اپنے سے زیادہ تکلیف میں جو مبتلا اس کو دیکھے اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پر شکر ادا کرے انسان مسلمان خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بے صبری میں بھی اس بات پر شکر ادا کرے کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تو مسلمان کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف اس کی لو لگی رہے مگر ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے بعض نادان ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی میں چٹکلے رہے ہوتے ہیں اور غمی کے وقت وہ بے صبری کے وقت بہت عجیب و غریب کر کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے اس کی کیا مثالیں ہیں کیا اس پہ مدری پھول ہیں کیا اس کا مدری گلدست ہے آئیے امیر علیہ سنت کی زبانیں سنتے غم پہنچنا رنج پہنچنا اور اس پر صبر کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے بلکہ جو رنج و غم پہنچا اس پر سمجھو کہ ایک ثواب اس پر جب صبر کیا تو یہ دوسرا ثواب اور اگر بے صبری کی تو پھر ثواب گیا نہ اس کا ثواب نہ اس کا بےصبری نہ کرے بے صبری میں بے صبرا جملے بولنا گلے شکوے کرنا یہ پھر ہو سکتا ہے کہ سب آپ کو ضائع بھی کر دے اور بعض صورتوں میں گناہ کی بھی صورت بن سکتی ہے سکو میں بلکہ شکوہ بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے اللہ پر اعتراض کر دیا تو معاذ اللہ پھر ایمان سے گیا کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھتے رات دن تیری نافرمانیاں کرتے ان کو نے اتنا نواز رکھا ہے ان کی صحت اچھی ان کو مطلب مال دولت بھی اچھا گاڑی بھی ان کے پاس اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں مجھے لوگ دھتکارتے ہیں یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے باللہ اس طرح اگر بولے تو کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا بے صبری کی اور سکھوا کیا نا اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کیا اور سریع اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے تو انصاف تو سکھا رہا اللہ تعالیٰ کو غیرت کہیں کہا مرت ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا تو اللہ کو انصاف سکھا رہا ہے کہ اللہ انصاف نہیں کرتا تو سکھائے گا اس کو معاذ اللہ تو ہی نہیں گستاخی اللہ تعالی کی اور سخت اعتراض ہے ایمان چلا گیا اور نمازیں برباد ہو گئیں ساری ساری نکیاں برباد ہو گئیں حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہو گیا بیعت تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی نکاح کیا تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ دو زخ میں رہے گا لے بیمار مارے کچھ بھی ہے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر بے صبری میں اعتراض ہو جاتے ہیں بارہ ہاں لوگ کرتے ہیں بچہ مر جاتا ہے جوان فوت ہو جاتا ہے اس میں زیادہ لوگ بعض وقت کفریات بنتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا یہ بھی سری کفر ہے ایمان چلا گیا کہ اللہ کو رحم نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے ظلم کیا ماض اللہ یا اللہ اس کی جوانی پر تجھے ترس نہیں آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کرنا ہوا یہ بھی قفر ایمان چلا گیا یا اللہ اس کے بدلے کسی بڑھیا کو لے لیتا میری جوان بیٹی کو لے لیا تھی اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تھی میری جوان بیٹی کیوں لے لیسی بڑھیا کو لے لیتا اس کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ بھی بولتے ہیں ہاں نیک بندوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو تیسرا بولتا ہاں واقعی بڑا پرہسگار بندہ تھا اللہ کو اس کی پتہ نہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو اس بھری جوانی میں اٹھا لیا تو یہ بھی کفر ہے اللہ کو ضرورت پڑ گئی یہ کاٹنے تو اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے ضرورت حاجت نہیں ہے محتاج نہیں کسی کا یہ ضرورت مند نہیں کسی کا اس کو لے لے گا اللہ تعالی اس کی عبادت سے متاثر گیا اللہ تعالی پتہ نہیں تھا تو اب یہ عبادت کر ڈالیجیے گا متاثر ہے اس کو لے لیا تو اللہ تعالی کو ضرورت ہے اس کو سجا کر رکھے گا نوزب من۔ منظم تو کسی کی موت تو کیا ہوتی ہے کے کا ایمان لے کر ساتھ چلی جاتی ہے بعض اوقات تو چپ کفل مدینہ وہ دل میں بھی اعتراض نہیں کہ اللہ نے یہ غلط کیا کیسا ہستا کھیلتا بچہ پھول جیسا ہمارا لے لیا یہ غلط کیا اللہ نے اس کو نہیں کرنا اس کو ریم کرنا چاہیے جی ہمارے گھر کی رونق چھین لی نظب کفریات ہیں کفریات مہاراج اللہ سب اللہ تجھے بھی لے لے گا تیرے کلو نفسن قطل موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تمہارا بچہ مر گیا تو تم یوں بولتے ہو کہ اللہ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو فنا کی ماض اللہ میں اقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچہ کیا اس بچے کو مارنا ہے ایک نفسیات بچہ ہاتھ رہا ہے ہمارا بچہ نہیں. اچھا اب ہم روزانہ کتنی جانے لے لیتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا لے گیا ہم کتنی جانے ابھی یہاں مچھر آپ کے یہاں بیٹھا ہو تو کیا آپ کو خون چوسنے دو گے نہیں نہیں نہیں ہلو مت بھائی اڑ جائے گا اس کو بےچارے کو اس نے تھوڑی روزہ رکھا ہے مچھر نے اس کو خون چوسنے دو یہ کرو گے کر کے بے دردی سے مسال دیتے ہو تو تم کو رحم نہیں یاد آپ بے رحم ظالم کہیں گے مچھر کو مسال دیتے ہو کٹمل کو مسال دیتے ہو کوئی یہ کہے تو ساری شرافت ایک طرف ہوگی تیرے کو بتاؤ گے تو باہر نکل کے چھوڑ ہوا تیرے کو مسجد میں بول رہا ہے کہ میں بتاؤںا میں کیسا تعلیم پتا چلے گا تو اپنی حالت یہ اور ایک بچہ چلا گیا جوان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو ماں سے اللہ برا بھلا بولنا شروع کر دیا بلا شکوا شروع کر دیا باپ کی شکایت ماں کی شکایت ماں بیمار ہے بہت ہم لوگ پریشان ہیں روزگار کی تنگی ہے یہ وہ کردہ چڑی ہے بلا ضرورت کسی کو بتانا یہ شکایت ہے اور یہ شکایت اتنی بری چیز ہے کہ بعض اوقات کفر میں داخل کر دیتی ہے میں اللہ تعالی کی شکایت کر رہا بس اللہ تعالی نے بس پریشان کر رکھا میرا کیا قصور ہے تو مجھے اتنا اللہ تعالی نے دکھ دیے تو اگر معذ اللہ یہاں شکایت اور اعتراض اس کی مراد ہے جب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا تو بعض اوقات یہ کہ اگر اس انداز میں بول رہا ہے کہ اللہ نے یہ بیماری دی یہ بیماری دی اور اگر اس کی نیت یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے بس امتحان میں مبتلا فرمایا اور دعا کیجیے کہ اب اللہ تعالی ثابت قدمی بھی مجھے نصیب کر دے تو اس طرح کی کوئی تعیل بن جائے تو الگ بات ہے بعض اوقات انداز واضح کفریہ ہوتا ہے تعالیٰ اعلم اعلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلو صلی حبیب صلی اللہ تعالی ادب محمد مگر چینل کے ناظرین ہم نے پچھلے بھی اپنے سلسلے کے اندر آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا آج اس ہوم ورک کی یاد دہانی ہے لازمی بات ہے آپ سے ابھی پوچھ تو سکتے نہیں ہیں اور آپ ابھی کارکردگی کیسے دیں گے ہاں آپ اپنے مطلب پٹی پہ اپنے تاثرات وغیرہ دے سکتے ہیں خفیہ کریمات کے بارے میں سوال جب پڑھنے کے تعلق سے آپ نے جو پڑھی اور اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بیان کر سکیں گے اور یہ کہ اس کتاب کا ایک مدنی گلدستہ پہلے چلا چکے ہیں آئیے کو مزید ایک مدونی گلدستہ دکھاتے ہیں حرام الفاظ اور کفری کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے جو مسلمان پیدا ہوا وہ سمجھتا کہ اب میں تو مسلمان ہوں جو بھی بکوں جو بھی چاہوں کہوں یہ پتا چلے گا جب کتاب کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کھول کے دیکھیں گے کہ ایمان حفاظت کتنی دشوار ہے آسان نہیں اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری بلکہ فرض ہے کفری کلمات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے تو یہ کتاب جو ہے کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے حرام الفاظ اور کفری کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے فتح شامی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے فتح شامی جند اول صفحہ ایک سو سات یہ کتاب تو ایک دار پڑھنے سے بھی گزارا نہیں ہوگا اس کو تو رٹنا چاہیے حفظ کرنا چاہیے مبالغہ ہے اتنا اس کو پڑھے کہ یاد ہو جائے اس کو کہ جہاں بھی کوئی معذ اللہ کفری کلمہ بکے تو وہ سمجھ آ جائے اس کو کہ یہ جو بے کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کچھ کہنے جائے تو زبان اس کی رک جا کہ یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ خطرناک ہے ورنہ آج کل تو اللہ اور رسول کے بارے میں بکا بک کرتے ہی لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ بول دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو اگر آپ حساس ہوئے نا تو تو شاید پڑھتے جائیں گے توبہ کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے توبہ کرتے جائیں گے کلمہ پڑھتے جائیں گے اب یہ ایسی کتاب ہے بہت سے صاحب بھائی نے اس کو پڑھی ہے اور کئی ایسے جنہوں نے کئی کئی بار پڑھی ہے یہ کتاب یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے ماشاء اللہ دھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی تو کچھ کریں نا ایسے بھی تو نا جنہوں نے نہیں پڑھی کب تک پوری پڑھ لیں گے ہمارے ناظرین بھی نیت کریں اس طی بہنیں بھی اس کو پڑھیں یہ بہت ضروری ہے گھر گھر میں آج معاذ اللہ کفریت سنے جاتے ہیں بات بات پہ بکتی ہیں عورتیں بھی کفیات فلمی گانوں میں کفریات ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی گئی کیا مطلب کرے رہے آدمی جھومتا ہے اس میں اس میں فلمی گانوں کے کفریات بھی دیے ہوئے ہیں کفری شار تشریق یہ اس طرح دیے ہوئے کہ کفری شار میں جتنے کفر ہیں جیسے ایک شہر ہے کفریا اس میں ایک کفر ہے دو کفر ہیں تین کفر ہیں ان کی بھی وضاحت کی گئی آپ پڑھو تو سی اس کو شیطان بوریت دلائے گا آپ کو سستی دلائے گا لیکن چیتان لاکھ سستی دلائے اس کو ختم کر لیجئے اس کے سفا سات سو کے کریے چھ سو چھیاسی یعنی جو سات سو سے نیچے ہیں، اس ہے اور ہدییہ ایک سو تیس مفت یعنی اور اسی کی کتاب کو دوسرا بیچے گا تو میرے چار پانچ سو بھی بیچے گا مکتبہ تو پھر بھی, بھی سستی بیچتا ہے کتاب ہے کیونکہ مکتبہ کسی کا ذاتی نہیں ہے نہ میرا ذاتی ہے کبھی آج تک مکتبہ المدینہ سے میں نے ایک روپیہ بھی نہیں کمایا نہ آئندہ کمانے کی کوئی ارادہ خوائش ہے نہ خواہش ہے نہ سوچ ہے تو یہ تو اللہ کی رضا کے لیے سب کام ہو رہا آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو -e سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے تب آپ کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے تو مداری چینل کے ناظرین نے آپ نے مذہبی گلدستہ دیکھا اب آپ بالکل اس کتاب کو حاصل کیجئے اس کا مطالعہ کیجئے اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کیجئے اور اپنے تاثرات آپ مدری چینل کو بھی دے سکتے ہیں مدری مذاکرے میں بھی اس کے کال ریکارڈ کر کے آپ اپنے تاثرات دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے جو آپ نے پڑھا جو آپ نے پایا اور اس کی جو برکتیں آپ نے حاصل کی اس کو بیان کیجئے ایک عیسائی بھائی کے بارے میں مجھے پتہ ہے انہوں نے پچیس مرتبہ یہ کتاب پوری جو تقریباً چھ سو سات صفات شاید تو وہ پڑھ لیے تو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے ایک عیسائی بھائی نے اس کے شروع میں جو ایمان کی حفاظت پر نہیں پھول دی ہے امیر سنت نے وہ پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھایا انہوں نے چھ ماہ میں چھ مرتبہ یہ کتاب پڑھی اور کہ یار یہ اتنی اہم چیز ہے ایمانیات کے معاملے میں اس کو پڑھنا چاہیے تو آپ بھی پڑھئے آپ بھی بڑھئے اور استمائی مدلی مذاکروں میں ضرور ضرور ضرور شریک ہو جائے فیضانِ مدلی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عدس و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ و سغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی